سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین سلسلہ ہے کربلا قدم, با قدم ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے اس مدنی قافلے کے اس اہل بیتے اتہار کے قافلے کے تمام ہی نوجوان شہید ہو چکے ہیں تمام ہی مرد شہید ہو گئے بچے بھی شہید ہو گئے علی ازغر بھی چلے گئے علی اکبر بھی چلے گئے اب ایک ایسا نوجوان اس خیمے میں موجود ہے جو بیمار ہے لڑستے بدن کے ساتھ امام زین رضی اللہ ربی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور لرس بدن کے ساتھ ارس کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی اپنے بھائیوں کے پاس جانے دیں میں بھی نبی پاک علی فراۃ والسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں اللہ اللہ امام حسین ربی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جانے پدر لوٹ جاؤ میدان جانے کا کسد نہ کرو میں کمبا قبیلہ عزیز و اقارب خدام اور مبانی جو ہمراہ راہ حق میں نثار کر چکا ہوں اب تمہاری ذات کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ ہیں جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہے کس کو سپرت کی جائیں گی حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا میری نسل کس سے چلے گی اور مصطفیٰسلام کے دل دادگان حسن تمہارے ہی روئے تابہ سے نبی پاک علیہ اسرات وسلام کی تجلیہ اور زیبائش کو دیکھیں گے اے نور نظر نقص جگر یہ سارے کام تمہارے ذمے کیے جاتے ہیں میرے بعد تم ہی جانشین ہوگئے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے امام حسین نے امام زین کی بیماری کو دیکھ کر اور اپنی دسل بھی باقی رہے ان کو چھوڑ دیا خیمے میں واپس بھیج دیا اب خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تیاری کی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کے ذوالفقار تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے نبی پاک علی اسلام کا مبارک امامہ بھی سر پر سجایا اور اب ان یزیدوں کے سامنے جا کر اتمام حجت کے لیے بات کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخی خطبہ ہے جو اسی کربلا کے میدان میں کہیں امام حسین نے کیا ہوگا اور انہی فضاؤں نے سنا ہوگا آپ نے کہا ہم سلاد کے بعد فرمایا اے قوم خدا سے درو جو سب کا مالک ہے جان دینا جان لینا سب اس کی قدرت و اختیار میں ہے اگر تم خداوند عالم پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد حضرت سید العبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا اعمال کا حساب کیا جائے گا میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے نبی پاک علیہ وسلام جن کی شفاعت گناہ کی مقصد کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون حق کا بدلہ چاہیں گے تم میرے اہل و ایال آئز و اطفال اصحاب و مبالی میں سے ستر سے زیادہ کو شہید کر چکے اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو خبردار ہو جاؤ کہ ایسے دنیا میں پائیداری اور قیام نہیں ہے اگر سلطنت کی تمام میرے درپائے پائے آزار ہو تو مجھے موقع دو میں ارب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاتا ہوں اگر یہ بھی منظور نہ ہو اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ تعالی کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں الحکم اللہ و بقضاء اللہ یہ کہہ کر میرے بچے اسلامی بھائیوں امام حسین نے اس میدان میں جی ہاں اسی میدان میں انہی فضاؤں میں ایک خطبہ جو اقمام حجت کے لیے دیا وہ تمام ہوا کئی کوفی لرس گئے رونے لگے وہ جانتے تھے امام مظلوم ہے ہم غلط ہیں مگر لالچ دل میں گھر کر چکی تھی ایک, ایک بد وقت میں جب دیکھا کہ امام علی مقام کی بات لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہی ہے اب سمر وغیرہ بس سیرت و پنیر طبیعت نے لوگوں سے جب دیکھا کہ لوگوں کے دل پر یہ بات اثر کر رہی ہے تو اب کیا کیا تو امام سے کہتے ہیں کہ آپ کسے کو کس سے تہ کیجیے کس کا کوتا کیجیے اور بیت کر یزید کی بیعت لیجیے تو ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے پھر کوئی جنگ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو پھر جنگ کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے حضرت امام جان چکے تھے کہ یہ بات امام نے ہجرت کے لیے ہے ان کی پیاس میرے خون سے ہی بجنی ہے اب امام نے تلوار اٹھائی علی شیر خدا ہیں ان کے صاحبزادے ہیں نبی پاک کے نواسے ہیں ان کی،, ان, کی، ان کی نسوں میں فاطمی خون تھا میرے آقا کی دعائیں ساتھ تھیں امام حسین تلوار لے کر جب آگے بڑھے تو کوئی سامنے نہ آیا ایک ایک کر کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ہاتھوں یوں سمجھیے دنیا سے جاتے رہے کٹتے رہے صبح سے شام ہو گئی امام حسین جدھر جاتے یوں سمجھیے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ابن سعد نے خوفیوں سے کیا کہا اس کے مشیروں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے بات کی کہ اکیلے امام کے مقابلے میں ہزاروں کی جماعت ہیچ ہے کوفیوں کی عزت خاک ہاں میں مل گئی ہے تمام نام کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی نوجوان ایک عربی نوجوان کے ہاتھ سے نہ بچا سکی تاریخ عالم میں ہماری نامردی اور یہ واقعہ اہل کوفہ کے لیے ہمیشہ رسوائی کا سامان رہے گا کوئی تدبیر کرنی چاہیے اب ان ظالموں نے کیا تدبیر کی کہ اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہے تو ہزاروں مر جائیں گے کوئی سب کا سب تباہ ہو جائے گا کہ ایک ہی صورت ہے کہ چاروں طرف سے پہلے دور سے قریب نہ جایا جائے امام پر تیروں کا میم برسایا جائے اور جب یہ زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے آپ کے ناظرین کو مجرو کیا جائے تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے آئیں امام تشنا کو دور سے تیر برسائے گئے گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا آپ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی امام حسین کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام مظلوم کا جسم اقدس جو ہے وہ جسم جو میرے آقا کبھی گود میں اٹھاتے جی ہاں نواز رسول کے جسم پر ہر طرف سے تیر برس رہے تھے اور جسم جو تھا وہ زخموں سے لہو روحان ہو رہا تھا بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا ایک تیر پیشانی پر آ کر لگا یہ پیشانی وہی پیشانی ہے میرے پیچھے اسلامی بھائی جو نبی پاک کی بوسا گاہ تھی میرے آکا اس پیشانی پر بوسا دیا کرتے تھے ان ظالموں نے اسی پیشانی پر تیر مارا میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ حضرت امام کو چکر آ گئے آپ گھوڑے سے نیچے آئے اب انہوں نے نیزوں پر رکھ لیا نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر تشریف لے آئے انا, انا الحاج ظالمان کو ان بدخواہوں کو ان بدبختوں بختوں کو اس پر بھی چین نہ آیا حضرت امام کی مصیبتوں کا اسی پر خاتمہ نہیں ہوا بلکہ دشمنان ایمان نے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنا چاہا اور نظر ابن خرشہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا مگر امام رضی اللہ تعالیٰ کی حبت سے اس کے ہاتھ کام گئے اور تلوار چھوٹ گئی خولی ابن یزید پلید نے یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر امام حسین کے مبارک سر کو تن اقدس سے جدا کر دیا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں صادق کو جاں نے اپنا احت پورا کر دیا جس نے نانا کے وعدے کو وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جن کو گردن چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں محرم سن اکسٹھ کی دسویں تاریخ جبہ کا دن چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن کی عمر میں امام علی مقام کو شہادت نصیب ہوئی اے میرے میچ اسلامی بھائیو مزید ظلم تو دیکھیے سید شہدا اور ان کے تمام جا تمام شہدا کے سروں کو شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا ان کے, ان کے سروں کو بازاروں میں گھمایا گیا اور پھر یہ سر مبارک اہل بیت کو حضرت امام زین اللہ کے ساتھ سر مبارک کو اور اہل بیت کو امام زین اللہدین کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا گیا امام حسین کا یہاں مزار ضرور ہے مگر آپ کا سر اقدس جو ہے ایک روایت کے مطابق خاتون جنت بی فاطمہ یا حضرت حسن نبی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں جنت البقی میں مدفون ہے اے میرے میچے اسلامی بھائیوں ذرا غور تو کیجیے اس واقعے سے ہمارے آقا کو کیسا صدمہ ہوا ہوگا نبی پاک کے دل پر کیا گزری ہوگی امام احمد البہکی نے حضرت ابن عباس نبی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی ہے کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت نبی پاک علیہ سلاق السلام کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے دیکھا کہ میرے آکا کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں غبار آلود ہیں دس مبارک میں ایک خون بھرا شیشہ ہے یہ حال دیکھ کر میں بے چین ہو گیا میں نے اے آقا یہ کیا حال ہے فرمایا حسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے میں آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں حضرت اباس فرماتے ہیں میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا جب خبر آئی تو پتا چلا کہ اسی وقت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے اے میرے بیچ بھائیوں حضرت امام حسین جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا راوی لکھتے ہیں کہ صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے کیوں نہ آسمان روئے کیوں نہ زمین لرزے نوازہ رسول کو اسی دھرتی پر اسی زمین پر بے سر و سامانی میں قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا لیکن ذرا غور کیجئے کوئی ہے دنیا میں یزید کا نام لینے والا کوئی ہے جس نے حکومت کے لیے یہ سارا کچھ کیا شمر خولی بن یزید اور یہ ابن زیادی کہاں ہیں آج کون ہے ان کا چاہنے والا پوری دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے حالانکہ وہ ہزاروں واپس گئے تھے بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں سلسلے کے اختتام پر ہزاروں یزیدی واپس گئے آج ان کی نسل میں کوئی نظر نہیں آتا لیکن حسینی لشکر سے ایک بیمار نوجوان واپس جاتا ہے امام زیر اللہ مگر آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسنی حسینی سید ملتے ہیں یہ کیسے ایک نوجوان کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دے دی اور ہزاروں واپس جاتے ان کی اولاد کہاں ہے ان کے چانے والے کہاں ہیں تو پتہ چلا جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اللہ اس کی آل میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور دوسری بات یزیدیوں نے یہ سارا کام حکومت کے لیے کیا نا کہاں ہے ان کی حکومت کون ہے جو آج یزید کے بازار پہ جاتا ہے کون ہے جو ان کے ان کو نام لینے والا ہے مگر دیکھیے یہ دربار دنیا بھر سے دنیا بھر سے کروڑوں کروڑ روپے خرچ کر کے کیا چھوٹے کیا بڑے کیا بزرگ کیا عالم کیا ناتواں کون ہے جو یہاں آ کر سر نہیں جھکاتا چودہ سو سال کے قریب وقت گزر چکا ہے مگر دلوں پر حکومت حسین کی جاری ہے کربلا والوں کی جاری ہے سہودا کربلا کی جاری ہے سر ان کے آگے آ کے جھکتے ہیں یہ ہوتی ہے حکومت چند دنوں کے لیے جو دنیا کی کرسی کے لیے لالچ اپنا کر ظلم ظلم کی آندیاں بہاتے ہیں اگر دنیا میں مجھے اقتدار والے سن رہے ہیں اس بدری چینل کے سلسلے کو اگر صاحب اقدار لوگ حکومت میں آنے کے لیے جو کڑپتے ہیں جو سیاست کر کے جھوٹ بول کر بدگمانیاں پیدا کر کے زیمتیں کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے رشوت کا کاروبار کر کے اور کسی طریقے سے بس کرسی مل جائے اس کے لیے جیتے وہ دیکھیں امام حسین کی سیرت کو انہوں نے سب کچھ لٹا دیا مگر تیرہ ساڑھے تیرہ سو پونے چودہ سو سال ہو گئے دلوں پر آج بھی امام حسین کی حکومت ہے کون سی دنیا میں جو کلمہ پڑنے والا ہے جو واقعی مسلمان ہے وہ امام حسین کا غلام ہے پنجتن کا غلام ہے وہ صحابہ کا غلام ہے یہ ہوتی ہے حکومت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان دنیا والوں کے پیچھے دوڑنے سے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی غلامی صحابہ اور اہل بیت کی عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اس وقت ہم کربلا میں ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعرن کے روزے پر جا رہے ہیں الحمدللہ اچھی خبر یہ ہے کہ مدنی چینل کو آفیشیل پرمیشن یہاں پر اندر ریکارڈنگ کی ملی ہے ہم نے دیکھا کہ اتنی سختی ہے کہ موبائل بھی اندر نہیں لے جا سکتے مگر ہماری مجلس مجرس چونکہ اسلامی بھیا تشریف لائے تھے اور انہوں نے نیگوشیشن کیا ان سے بات چیت کی اللہ کی مہربانی سے مرشد کی دعائیں ہیں دعوت اسلامی کے لیے راستے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں جس طرح غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے روزے پر پرمیشن کے ساتھ, ساتھ مدی چن کی ریکارڈنگ ہوئی میں سمجھتا ہوں یہ پہلا پاکستانی چینل ہوگا کہ جس کی الحمد للہ پرمیشن کے ساتھ امام حسین کے روزے کے اندر ریکارڈنگ ہوگی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ Hey, جو ہے تین قد مٹے اسلامی بھائیوں یہ منظر واقعی دیکھنے والے ہیں یہ سمجھیے کہ آنکھیں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں کہ کیا شاندار فنِ تعمیر بھی ہے اور بام حسین نبی اللہ تعالیٰ کے روزے کی کیا بات ہے لیکن نبی پاک کے روزے کی حاضری تو بہت بڑی سعادت ہے مگر یہ وہ ہیں کہ جن سے میرے آقا پیار فرماتے نبی پاک محبت فرماتے پیارے آقا کے جس سے محبت ہو ان کے قدموں میں آنا لیکن ان نبی پاک کی نگاہ عنایت بھی لوٹنے کا شاندار موقع ہے ye mafamati kyun kahe aisa allah wala se jo jawan hai ye maqam hai mukaddas ہندوستانی بھائی اور مجلس کے ناظرین الحمد اس وقت ہم امام حسین رضی اللہ کی جہاں پر شہادت ہوئی اس مقام پر موجود ہیں لیکن بڑا ہی پرسوز مقام ہے اور دل خراش واقعات ہیں امام حسین وہ شخصیت جو نبی پاک کے نواس جنتی نوجوانوں کے سردار میرے آقا علی اصلاۃ السلام کے دل کے تارے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مقام کے سب کے ہم سب کی مقصرت فرمائے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں ان پاک درباروں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے جانی سرو کو سر میں الحمد اللہ میں استعمال پور سے میں جاتا ہوں میرا نام ارشاد احمد قادری ہے حضور مفت کا میں بلاؤں عدا کا میں الحمد للہ بھائی محیط ہوں حضور مفت محیطوں میں خاد ہوں میں ہوں ہوں اور ان حضور کے اور میں اسلامی سے جوائز رہا ملاقات ہوئی تھی وہیں مکے سے مدینے سے ہی سے یہ کہ آپ انڈیا جا رہے ہیں یو پی کے اندر میں آپ تحریر چلائی ان اور انڈیا کے اندر یو پی کے اندر کیا گئی ماشاء اللہ اور دھوم مچی ہوئی ہے انڈیا کے اندر کیا سونے کو دھوم مچیے کاشی صاحب کی میری وہی ملاقات ہوئی تھی میں وہ بہت کادینے سے مدینے سے میں بھی مکے سے میں ہوٹل کی آدمی چٹائی بھی چیز اور چٹائی بھی سب کو دعوت گاڑی سجا لیجیے آپ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں الحمدللہ للہ الحمد بہت میں نے ان کو اچھا عمل کرتے دیکھا یادی صاحب کے جو حالات میں نے دیکھے قریب سے دیکھے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اللہ ان کو اچھا رکھے سیاحت کے رکھے نظر بس ہو جائے دیندار اباد کے جتنے بھی مجھے متحدین ہیں سب امبا عمل میں نے پایا امبا عمل یہ نہیں کہ میں خالی مجید ہوں مختلف پہنے الحمد للہ الحمد للہ ایسے لوگوں میں دیکھ طبیعت خوش رہتی روح خوش رہتی کی جو لوگ کا کام کرو املی جامع خالی تکلیف سے نہیں کرتے امریک جامع دکھائیے تمہیں املی جام دکھاؤ میں دیکھ رہا ہوں امت ہو رہی لوگوں نے بہت مجھ سے ہم سے نہیں ہٹیں گے جتنے او لیا اللہ میرے سرج میں ایک گھر سے بھلاؤں کسی کے ساتھ میں نہ پکوں گا نہ چھوڑوں گا مدینے سے مفتی صاحب نے پاکستان کے ہم, ہم کو باقاعدہ تحفہ دیا مدنی چینل والوں یہ دم دم ہے اور یہ یہاں کا رسول اللہ کے لاب کا پانی ہے گلاب کابر دیکھ دیا مجھے الحمدللہ للہ الحمد للہ بھائی خوشی بات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ